الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال في موضع آخر وات ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال الله صلى الله عليه من احب ان يسطا في عمره وہ فیر ہی فلحص الرحمٰ اوکماک صلی اللّہ علیہ دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں انہیں خوبیوں میں سے یہ خوبی یہ ہے کہ وہ جو رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کی تعلیم دیتا ہے سلا رحمی کی تلقین کرتا ہے سلا رحمی کے معنی ہوتے ہیں سلا معنی جوڑنا اور رحمی مطلب جو قرابت دار ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ان کا حق ادا کرنا ضرورتوں پر ان کے کام آنا ان کی تیمارداری کرنا ان کی مدد کرنا یہ تمام چیزیں سلا رحمی کے اندر شامل ہیں سلا رحمی میں وہ رشتہ دار آتے ہیں پہلے نمبر پر جن کا جن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کو ان کو جوڑے رکھنے کو سلا رحمی کہا جاتا ہے والدین ہیں دادی دادا ہیں پردادی پردادا ہیں یا اس طریقے سے آپس میں بھائی بہن ہیں یا پھوپھی اور پھوپھا ہیں ماموں ہیں یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو جوڑنے کا نام سلا رحمی ہے جو رشتے سسرال کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہے لیکن ان کا حق ان کے بعد آتا ہے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جن کا رشتہ آپ کا خون کا رشتہ ہے ماں باپ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کا رشتہ ہے اور بیوی کی طرف سے جو رشتے آتے ہیں ان کو اسہار کہتے ہیں عربی زبان میں سسرالی رشتہ ہے یہ خون کا رشتہ ہے وہ سسرال کا رشتہ ہے سسرال کا رشتہ بعد میں قائم ہوتا ہے خون کا رشتہ پہلے سے قائم رہتا ہے اس لیے جو خون کا رشتہ ہے ان کا اونچا مقام ہے ان کا درجہ اونچا ہے ان کے ساتھ سلا رحمی سلا رحمی کہلاتی ہے ان کا پہلا درجہ ہے اس کے بعد سسرال کی طرف سے جو رشتہ دار آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے ان کا بھی حق ہے لیکن پہلے ان لوگوں کا حق ہے جن سے آپ کا خون کا رشتہ اور تعلق ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے عام طور پر لوگ اپنے لوگوں کا جن سے خون کا رشتہ ہے ان کا دھیان نہیں دیتا لیکن جو سسرال کا رشتہ ہے ان کو فوقیت دیتا ہے بیوی بی کو جیسے سالی کا بہت خیال رکھے گا لیکن اپنی بہن کا خیال نہیں رکھے گا سالے کا خوب خیال کرے گا لیکن اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھے گا سسر کا خیال رہے گا لیکن باپ کا خیال نہیں رہے گا ساس کا خیال رکھے گا لیکن اپنی ماں کا خیال نہیں رکھے گا یہ صورتحال ہے آج کہ آدمی جو اس رشتے کو شریعت میں اتنا درجہ نہیں دیا گیا بعد میں ہے اس کا حق اس کو ہم نے پہلے رشتہ دے دیا اس کی شان میں غلو کرتے ہوئے تو اسلام کے اندر سلا رحمی کی بڑی تاکید آئی پرانے کریم کے اندر نو آیتیں ہیں یا اس سے زیادہ جن میں صلا رحمی کی تاکید کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کا حق ادا کرو ایسے ہی حدیثوں کے اندر تقریباً پچیس حدیثیں اس سے زیادہ حدیثیں ہیں جن میں باقاعدہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک بندے کو اپنے قرابت داروں کا خیال رکھنا چاہیے ان کا حق ادا کرنا چاہیے اللہ رب الامن کے ارشاد ہے وہ آتے دلقربحق ہُوال بسکین و منصبیل ولاۃ بدر تبدیرہ جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کرو مسکینوں کا حق ادا کرو اور جو مسافر ہیں ان کا حق ادا کرو اور اشراب اور فضول خرچی سے کام نہ لو فضول خرچی سے بچو یعنی اپنی استاعت کے مطابق آپ ان کو دیجئے اس طریقے سے جو خطبہ مصنونہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے اس میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داروں کے تعلق سے جو ارحم ہیں ان کے تعلق سے باقاعدہ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا انسان سے پوچھا جائے گا یا ایوالذین آمنوا تقو اللہ حقا تقاتی ولا تموتن الاوانت مسلمون یا ایوالناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبدت منہما رجالا کثیرون نساء واتقو اللہ الذي تساءلون به والارحام اور ہم کہتے ہیں جن سے خون کا کا رشتہ ہے قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا ان سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان رشتہ داروں کے بارے میں بھی خیال ان کا رکھو اور ان کے بارے میں ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کرے گا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ امر البلادر ولحسان و اطاع دل قربا اللہ عبام حکم دیتا ہے ادر کا اور جو قرابت دار ان کو دینے کا حکم دیتا ہے آباداروں میں سب سے پہلے جن کا خون کا رشتہ وہ لوگ آتے ہیں وہ <وَالْمُنْكَر> اللہ ابامن فحش کاموں سے فحش باتوں سے من غلط باتوں سے تمہیں منع کرتا ہے البغی اور ظلم اور جاتی سے تمہیں روکتا ہے کروں <دَذَكَّرُون> تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمی نے باقاعدہ ہمیں سلارحمی کرنے کا حکم دیا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا عبد اللہ ولا تو شریک و اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو کیونکہ یہ بنیاد اور یہ اصل ہے اس کے بعد ہی کوئی عام کام کریں گے تبھی اس کا فائدہ ہوگا اگر یہ نہیں ہے دنیا کی ساری نیکی آپ کے پاس ہیں اور یہ نیکی نہیں ہے خالص اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہنے کی تو دیگر نیکیوں کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا سب سے پہلے حکم دیا وہ بل والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ سلا رحمی میں سب سے اونچا مقام ماں باپ کا ہے کیونکہ انہی سے جو رشتے بنتے ہیں انہیں رشتوں کو پورا رکھنے کا خیال پورا کرنے کا نام سلا رحمی ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کا خیال رکھنا وہ بھی اور جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ اور یتیموں کے ساتھ وہ اور مسکینوں کے ساتھ اور بھی آگے اللہ ابرامن نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے اس طریقے سے اللہ اور ماتا خدنا کا بنی اسرائیل لتا ابدونا الادین و قول النا سے حسن جب انہیں بنو اسرائیل سے عہد لیا ان سے وعدہ لیا کہ لاتا ابدون اللہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے ہم سب نے عہد کیا ہے ہر شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے تو ہمارا رب ہے ہم صرف تیری ہی بات کریں گے تو اللہ حربان باقاعدہ ان کا عہد لیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کسی کے بات نہیں کرنا وبی الدین نے اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا وزیل قربا اور جو قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کرنا ولیتا ماول مساکین یتیموں کا اور مسکینوں کا حق ادا کرنا وقول و لاء سے اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا اچھی بات کا حکم دینا بھلی بات کہنا اللہ رب العالمین اس بات کا عہد لیا ہے ہم سب سے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا قرابت داروں کا خیال رکھنا اس بات کا حکم اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر دیا ہے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اس بات کی ہمیں تاکید حکم, دی، حکم دیا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی حفاظت کرے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اور جو قرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ انسان حسن سلوک سے پیش آئے احادیث اس کے تعلق سے کافی ہیں جن حدیثوں کے اندر صلاح رحمی کی تاکید کی گئی ہے صلا رحمی کرنے والے کو افضل درجے کا انسان قرار دیا گیا ہے اللہ کےسول صلی اللہ علیہ وسلم جدی سے بخائے ترمزی اور ابن ماضا وغیرہ کی روایت ہے کہ آفرمات ان نبد دنیا روات نفر دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک تو ایسا شخص ہے اب دن رض قلعہ عما علومن فاویہ تقیفی رب یا صفی رحمایہ فی حقن فہدہ بفدل المنازل آفرمات ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور علم بھی دیا اور علم اور مال میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے وہ یا سلو فی ہو اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کرتا ہے وہ یا علام اللہ فی فی اور جو رشتہ دار ہیں ان رشتے داروں میں اللہ نے جو حق متعین کر رکھا ہے ان کا حق وہ جانتا ہے ان کا حق ادا کرتا ہے فہادہ افدل منازل یہ سب سے اونچے درجے کا انسان ہے یہ مال بھی علم بھی ہے اور علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کا تقوی بھی ہے اور اللہ رب العامین نے جن رشتہ داروں کا حق رکھا ہے اس کے مال میں ان رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرتا ہے اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتا ہے یہ اونچے درجے کا انسان ہے کیونکہ حقوق دو طرح کے ہیں ایک اللہ تعالی کے حقوق ایک بندوں کے حقوق کامل انسان وہی ہے افضل انسان وہی جو سب کے حق ادا کرتا اللہ کا بھی حق ادا کرتا بندوں کا بھی حق ادا کرتا کچھ لوگ بندوں کا حق ادا کرتے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہوتے اللہ تعالی کا حق ادا کرتے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو سب سے افضل درجے کا شخص وہ ہے جو اللہ تعالی کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا خاص رشدار ہے خاص طور جو رشتہ دار ہیں جو قرابتدار ان کے ساتھ سلا رہنے سے پیش آتا ہے یہ سب سے اونچے درجے کا افضل درجے کا انسان ہے وہ اب رضق اللہ علم ولم عالم اور ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا فاوا شاد لیکن اس کی نیت اچھی ہے عالم ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کہتا بے عمل فلان فاو بے نیت ہی فاجر صوا کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں انسان جو اللہ کا ادا کرتا اپنے مال میں اپنے رشتہ کا بھی ادا کرتا میں بھی ویسی کرتا اس کی نیت درست ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق ان دونوں کو عجم دیتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہے تو پھر نیت صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے اسی نیتیں ہمیشہ انسان کو صحیح رکھنا چاہیے ہم میں سے اکثر لوگ نیتیں خراب رکھتے ہیں کن کو قدو نمورہ بناتے ہیں جو بدماش قسم کا انسان ہوتا ہے مال تو بہت اس کے پاس ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا یا ایسی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں شریعت میں منع کر دیا گیا ہے ایاشی میں رنگ رلیوں میں شراب نوشی میں غلط کاموں میں حرام کاموں میں وہاں خرچ کرتا ہے انسان اس کو دے کر کے حسرت کرتا کاش میرے پاس بھی اس کے جیسے مال ہوتا کاش میرے پاس بھی کوٹھی ہوتی محل ہوتا جیسے اس کے پاس ہے نوز بلّہ مزالی وہ انسان کی نیت بری ہے انسان ایسے آدمی کو اپنا نمونہ بنا جو نہیں ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ثواب دیتا ہے اچھی نیت پر انسان کو عزر ملتا ہے تو سب سے اونچے درجے کا انسان کون ہوا جس کے پاس مال بھی علم بھی ہے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ حق ادا کرتا ہے اللہ کا بھی اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے یہ اونچے درجے کا انسان ہے سلا رحمی کرنا یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علمی سے منکانۂ فلس الرحمٰ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ سیلا رحمی کرے جو قرابتدار ہیں آپ کی قریبی رشتہ دار ان کا حق ادا کریں یہ ایمان کی علامت ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر جو انسان ایسا کرتا گویا کہ اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دوہرا عجر ملتا ہے اگر ایک انسان اپنے قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ حربامی اس کو دوہرا عجب دیتا ہے اللہ کے سور صدی صلی اللہ صلی اللہ سے ان نسد قطع نسر قطن وہی اعلی رحم سمتان صدق قتون و سیلا یہ نسی وغیرہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے وہ مسکین جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے عام مسکین ہے اگر آپ اسے دیتے ہیں تو آپ کو صدقہ ملتا عزر ملتا ہے لیکن وہی اعلی در میں لیکن اگر وہی صدقہ آپ کسی قرابت دار کو رشتہ دار کو دیتے ہیں تو وہ صدقہ بھی ہوتا اور سلا رحمی بھی ہوتی ہے دو عجر ملے گا آپ کو آپ کو صدقے کا اذر ملے گا اور سلارحمی کا اذر ملے گا کیا آپ نے اپنے رشتے دار کا خیال رکھا اگر وہ مستحق ہے اور آپ اسے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو زکات ہے مان لیجیے. وہ مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے آپ کو دوہرا ملے گا عام صدقہ کرتے ہیں تو بھی آپ کو دوہرا عزر ملتا ہے ایک صدقے کا اور ساتھ ہی ساتھ سلا رحمی کرنے کا عذر ملتا ہے عام مسکینوں کا اگر انسان دیتا ہے تو اس کو ایک عذر ملتا ہے ایک صدقہ ملتا ہے صدقے کا سوا ملتا ہے لیکن اگر آپ اپنے رشتے دار کو دیتے ہیں تو اللہ ابلامین آپ کو دوہرا اجر دیتا ہے ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے سلا رحمی کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ادر دیتا ہے اس طریقے سے سیلا رحمی کرنے سے انسان کے عمر میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی ہے اگر انسان سلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ ارب الامین اس کے مال میں رزق میں اور عمر میں برکتہ فرماتا ہے یہ ذریعہ اور سبب ہے رزق میں اضافے کا اس کے ذریعے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی ہے اگر سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کچھ دے دیا تو کچھ کمی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے بظاہر اچھی نظر آتی ہے لیکن وہی کمی آپ کی بہت ساری کمیوں کو پوری کر دیتی ہے وہی کمی بہت زیادہ آپ کے لیے اضافے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے جسے آپ بظاہر کمی سمجھتے ہیں آپ اگر کسی کے ساتھ سلا رحمی کرتے ہیں اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جب اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کو نوازتا ہے آپ کسی کے ساتھ سلا راہمی کرتے ہیں وہ شخص آپ کے لیے دعائیں دیتا ہے اور جو مسکین ہوتا ہے مظلوم ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے لہذا دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے مال بڑھتا بھی ہے اور بہت ساری پریشانیوں سے لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے سے آپ کی حفاظت بھی ہوتی ہے یہ بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ اور سب ہے کتنے ایسے لوگ ہیں پیسہ بہت کماتے لیکن پیسہ بچتا نہیں ان کے پاس ختم ہو جاتا سب پیسے برکت نہیں ہوتی کہیں مقدمے پھنسے ہوئے ہیں کہیں اور پیسہ لگ گیا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں چیز کا ہو گیا فلا بیمار ہو گیا فلاں ہو گیا پیسہ تو بہت کمایا لیکن پیسہ سب ادھر ادھر چلا گیا اس کا کیوں اس لیے کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے مال اگر کم ہے برکت ہوتی ہے وہی مال زیادہ ہو جاتا ہے کترا کترا سمندر ہو جاتا ہے لیکن آپ کے اور آپ وہ, وہ خرچ کریں اس میں برکت نہ ہو تو سمندر ایک دن سوکھ جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن قطرہ قطرہ ایک دن سمندر بن جائے گا تو اس طریقے سے انسان کے پاس اگر مال ہے وہ ان سب کا حق ادا کرتا ہے تو ایسے سارے لوگ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ اربان کی کو قبول فرماتا ہے ان کو آفتوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کے رزق کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ وسلم حدیث سے انسان ہوتا ہے تو اس کے سرحانے ایک فرشتہ آتا ہے اور پاؤں پتا پا, کے پاس ایک فرشتہ بیٹھتا ہے یا ایک فرشتہ دائیں طرف, طرف بیٹھتا ہے اس فرشتہ بائیں طرف بیٹھتا ہے دائیں والا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ آتے منفکن خلفا اللہ تعالی تو خرچ کرنے والے کو اور دے اور جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالی تو جو بخیل ہے جو خرچ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس کے مال کو برباد کر دے اسے نہ دے فرشتے بدوائیں کرتے ہیں جس کے پاس مال تو ہے لیکن لوگوں کا غریبوں کا یتیموں کا یا اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو باقاعدہ دعا کرتے ہیں فرشتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تو تلف کر دے اس کے مال کو تو برباد کر دے تو دینے سے اللہ کی راہ میں مال اور آتا ہے اللہ رب مال کے اندر برکت دیتا ہے جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پستان میں دودھ ڈالتا رہتا ہے لیکن جو دودھ پلانا چھوڑ دے اس کا دودھ خشک ہو جاتا پستان دودھ نہیں آتا بعد میں ہو گیا اس کا لیکن اگر پلاتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے میں دودھ ڈالتا رہتا ہے کتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تجربہ چونکہ ہماری ایمان میں کمی ہو گئی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو پیسہ جا رہا ہمارا مال کیسے بڑھے گا نہیں حقیقت میں بڑھتا ہے. حقیقت میں بھی بڑھتا ہے اور پھر معنوی طور پر بھی آپ کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کے سنواتے ہیں منصر رہو ایوشتا لہوفی رزق ہی جو اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے یا خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے وہ انصا الحفی عمر ہی اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت دے دی جائے اس کو چاہیے کہ شی الرحمی کرے بخاری مسلم کے دی ہے اللہ کے سر صادق مزدو ہیں آپ سچے ہیں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی اور بات سچی ہے ہمارے ایمان کے اندر کمی آ سکتی ہے جھوٹ آ سکتا ہے کھوٹ آ سکتا ہے لیکن نبی کی بات میں کوئی جھول نہیں ہے نبی کی بات سچی ہے نبی کی بات وہی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ رماتے ہو سلا رحمی کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا اس کے عمر میں اضافہ رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو اگر آپ سلا رحمی کریں گے مرنے کے بعد بھی آپ زندہ رہیں گے لوگ آپ کو یاد رکھیں گے فلاں آدمی بہت اچھا انسان تھا بہت سیلا رحمی کرتا سب کا خیال رکھتا تھا وہ انسان مر گیا لیکن اس کا ذکر ہوتا رہے گا کتنے ایسے لوگ زندہ ہیں لیکن مردہ ہم ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے اور اگر ذکر بھی ہوتا ہے تو برائی کے ساتھ بہت برا انسان ہے وہ بخیل ہے پیسہ بہت اس کے پاس لیکن خرچ نہیں کرتا ہے کہیں نہیں دیتا پیسہ وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا نہ بچوں پر نہ ماں باپ پر نہ کسی پر خرچ کرتا پیسہ گن گن کر کے رکھتا ہے ذکر ہوتا ہے لیکن برائی کے ساتھ تو کتنے ایسے لوگ زندہ ہے لیکن پھر بھی مردوں میں ان کا شمار ہے کتنے ایسے لوگ جو مردے ہیں لیکن ان کا زندوں میں شمار ہے کیوں زندوں میں شمار ہے اس لیے کہ وہ ایسا عمل کر کے گئے جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر برکت آتی ہے سکون آتا خوشی ہوتی ہے اس ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو خرچ کرنے سے انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے اس انسان کا کہ عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس کا ذکر خیر ہمیشہ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو گزر گئے آج بھی ان کا ذکر خیر ہوتا ہے علماء تھے یا مالدار لوگ کہیں کسی نے مسجد بنا دیا اپنے لوگوں کا خیال اسے رکھا ان کا ذکر ان کے خاندان میں اس علاقے میں ہمیشہ کیا جاتا رہتا ہے اگر جو اس آدمی کی وفات ہوگی لیکن اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو اسی کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے معنوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ اربرامین اس کی عمر کے اندر اضافہ کرتا تو یہ عمر میں اور مال میں اضافے اور بڑھودری کا ذریعہ اور سبب ہے سلا رحمی سے انسان برے خاتمے سے محفوظ بھی رہتا ہے اگر انسان سیلارحمی کرتا ہے اس کو پوری موت نہیں آتی برا خاتمہ نہیں ہوتا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سر و لہو فی و له في عمره ويسئ ويؤس له في رزقه ويدفع عنه ما کیا فرماتے ہیں جو اس بات سے خوشی محسوس کرتا ہو کہ اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت دے دے دراز کر دے اس کے عمر کو و ويوسع فی في رزقه اور اس کے رزق کے اندر اسعاد دی جائے خوشادگی کر دی جائے فوان ہوتو اور اس کے ذریعے سے یا اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے برا خاتمہ دور کر دیا جائے یعنی جب اس کی وفات ہو تو حسن خاتمہ ہو اچھی حسنِ خاتمہ اچھے اعمال پر اس کی وفات ہو اور بری موت سے اس کو بچا دیا جائے اگر کوئی چاہتا ہے فلی تقلّہ وہ اللہ وَاللہ تعالیٰ سے ڈرے ولیس الرحمٰ اور وہ صلہ رحمی کرے اللہ تعالیٰ سے ڈیرے اور سیلا رحمی کرے سلا رحمی کرنے سے انسان بری موت سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے بندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے جو اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کو بری موت نہیں آتی ہے کلمے کلمے کے ساتھ آتی ہے نیک اعمال پر انسان کی وفات اور موت ہوتی ہے تو صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں جہاں اضافہ ہوتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے وہ انسان بری موت سے بھی بچتا ہے اس طریقے سے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے صلاح رحمی کرنا انسان اگر صلاح رحمی کرتا ہے تو یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب ہے جنت میں داخلے کا اب وہ یہ انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی لا قصور کے, کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اخبرنی نے بے عمل ہمیں ایسا عمل بتائی جو ہمیں جنت میں داخل کر دے تو آپ نفنا عبد اللہ اللہ تو شروع کو خالص اللہ کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا وہ تقیم و اور نماز قائم کرنا وہ تو زکا اور زکوۃ دینا وہ تسلی الرحم اور سلا رحیمی کرو سلا رحمی کرنا یہ کس کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث کیا فرماتے سلا رحمی کرنا اللہ کی عبادت کا حکم دیا آپ نے شرک سے دور رہنے کا حکم دیا نماز کی تعلیم دی زکوٰۃ سے کا حکم دیا دینے کا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ سلا رحمی کرنا جو تمہارے رشتہ کا حق ادا کرنا تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے کیونکہ اس صحابی نے جنت میں جانے کا عمل پوچھا کہ کون سا عمل مجھے جنت میں داخل کرے گا تو آپ نے سمایا تم ایسا ایسا عمل کرو تو ایک عمل یہ بھی ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کے داخل ہوتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے یہ مسلمان ہو گئے بعد میں وہ کہتے ہیں جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ سے مدینہ تو میں نے جب آپ کا چہرے مبارک دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے سچے انسان کا چہرہ انسان چہرے سے بھی پہچانا جاتا ہے انسان چہرے سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ آدمی سچا جھوٹا انسان نہیں ہے تو کہتے سب سے پہلے انہوں نے جس بات کی تعلیم دی اور جو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا یا یو ہر اے لوگوں ابش سلام و اتمت سلام کو عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ وسیل الرحام اور سیلا رحمی کرو وسل بلاس نیام رات کے اندر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں گے سو رہے ہوں تد خلول جنت سلام سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ہر طرح کی سلامتی دنیا میں بھی آفتوں سے سلامتی پریشانیوں سے سلامتی قبر کے اندر عذاب سے قبر کے فتنوں سے سلامتی اور حفاظت اور قیامت کے دن جہنم سے سلامتی اور حفاظت سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات مدینہ آنے کے بعد جو میں نے سنی جب وہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان چیزوں کا حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ انہیں میں سے ایک بات کی جواب نے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ سلا رحمی کرو اور جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس طریقے سے ایک دوسرے حدیث کے جواب نے فرمایا کہ جو قطار رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا لت خل جنت قات <قَادِعُن> کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والا بھی ہے تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر شرک کرنے والا نہیں ہے تو اگر وہ جہنم کے اندر جائے گا بھی تو اللہ تعالی اس کو ضرور جنت کے اندر لے کے آئے گا تو سدیز کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے پہل جنت میں داخل نہیں ہوگا گناہوں کی سزا پا جانے کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہوگا کی وہ صاحب ایمان ہو اور وہ شرک کرنے والا نہ ہو اگر شرک کرنے والا ہوگا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا تو قطار رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا قطار رحمی سے انسان کو دنیا کے اندر بھی صدا ملتی ہے انسان اگر اپنے خرابت داروں کا جن کا حق ہے جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے خاص طور پر اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو دنیا کے اندر انسان کو صدا بھی مل سکتی اور ملتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ دو گنا ایسے ہیں جن کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سدا ملتی ہے ایک تو ظلم و ذاتی کرنا اور ایک قطع رحمی کرنا قطار رحمی کرنا ظلم و ذاتی کرنا کسی پر کسی کا حق نہ دینا یا ناجائز قبضہ کرنا ظلم کرنا مال ہب لینا اور اس طریقے سے قطعیت الرحم سلا رحمی نہ کرتے ہوئے قطع رحمی کرنا رشداری داری کو توڑ دینا رشداری داری کو ختم کر دینا یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو سزا ملے گی تو یہ سیلا رحمی کی بڑی فضلتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر لیکن سیلا رحمی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے میرے بھائیو سب سے بڑی سیلا رحمی وہ یہ ہے کہ انسان اگر آپ کے ساتھ کوئی قطار رحمی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سلا رحمی کریں یہ سب سے اونچے درجے کی سلا رحمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ قطار رحمی کرتا ہے آپ کا حق ادا نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ سب سے اونچے درجے کی سلارحمی ہے سب سے اونچے درجے کی ابو رض فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ایسے ہمارے اشدار ہیں جو میرا حق ادا نہیں کرتے تو آپ اور میں ان کا حق ادا کرتا ہوں تو آپ نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو تم کیا کرتے ان کے منہ کے اندر راک ڈالتے ہو یعنی جیسے انسان اپنے منہ میں راک ڈالتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے اور پھر آپ کہ جب تک تمہارا طرز عمل یہ تمہارے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے پاس رہے گا یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظ کرے گا اگر تم ایسا کرتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے ہیں ایسی صورت میں یہ آپ کے لیے عجر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظ کرے گا اور ایک حدیث سی بخاری کی حدیث ہے اللہ صلی اللہ بالمقافی ولاکن واسل الزی داقتی رحم و صلاح آ فرماتے ہیں کہ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے وہ رشتوں کو برابر کرنے والے جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے اصل واصل ہوا ہے رشتوں کو جوڑنے والا جس کے ساتھ قطار رحمی کی جائے وہ رشتے کو جوڑ کر کے رکھے ایک آدمی آپ کے ساتھ سلا رحمی کرتا آپ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں تو گویا کہ ایک برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا اس نے آپ کے ساتھ چھا کیا آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یہ گویا کہ برابر ہو گیا لیکن ایک آدمی جو آپ سے دھور بھاگ رہا ہے آپ کا اپنے خاندان کا رشتہ دار ہے آپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے کہہ دینا سب کے لیے ہمارے لیے بھی آسان ہے سب کے لیے آسان لیکن یہ کام بہت مشکل ہے اسی لیے اصل جو صلہ رحمی یہی ہے یا بڑی سلا رحمی یہی ہے انسان کے لیے کہ انسان جو آپ کا حق نہ ادا کرے آپ کے ایک خاندان میں سے آپ ان کے ساتھ رشا جول کر کے رکھیں جب آپ کو معلوم پڑے کہ بیمار ہے آپ ان کی یاد کرنے کے لیے جائیں آپ ان کی مدد کریں آپ دیکھیں کہ وہ غریب ہیں یا مستحق ہیں یا بیماری میں ہیں پریشانی میں ہیں آپ ان کی مدد کریں وہ آپ کے ساتھ دور بھاگتے آپ سے وہ آپ کو دعوت نہیں دیتے آپ ان کو دعوت دے کر کے کھلائیں وہ آپ کو برا کہتے آپ ان کو اچھا کہیں یہ کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن میرے بھائیو آپ فرماتے ہیں کی اصل صلاح رحمی یہی ہے کہ جو انسان دور بھاگیا آپ کے خاندان میں سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اچھا سلوک سلا رحمی کریں یہ اصل سلا رحمی کرنا یہی ہے ایسے انسان کے لیے اللہ رب العامین کیا بہت عجر ہے بہت زیادہ اجر ہے یہ ہماری اور آپ کی طبیعتوں کے خلاف نظر آتا ہے انسان اپنی طبیعت کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن انسان کو قرآن حدیث کے پیچھے جانا چاہیے اپنی طبیعت کو انسان کو اپنے نفس کو مارتے ہوئے انسان کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اگرچہ عمل کرنا بہت مشکل ہے خاص طور سے آج کے دور میں آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کس کو کسی کو ہم نے شادی میں ہمیں نے, کس نے نہیں بلایا تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں یا رشتہ طے ہوا تھا رشتہ ٹوٹ گیا مان لیے کہتے ہم آپ کے جنازے میں نہیں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ زندگی ور بات نہیں کریں گے میں منظال اس قدر انسان جو ہے حرکت کرتا ہے جی ہاں یہ میرے بھائی نہیں ہونا چاہیے یہ انسان کا سینہ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے یہاں ہم اور آپ ہمیشہ سعودی رب کی برائی کرتے ہیں نا لیکن یہاں کے لوگوں کا آپ دل دیکھیں گے تو بہت بڑا دل لوگوں کا ہوتا ہے بڑی سیلارحیم کے پاس ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر دو بھائی آپس میں شادی ہوتی ہے ایک بھائی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرتا ہے بھائی کا بیٹا طلاق دے دیتا ہے اور دونوں کے رشتے میں کسی بھی طرح کوئی تلخی نہیں آتی ہے کوئی تلخی نہیں آتی وہی بیٹا جس کے ساتھ اپنا رشتہ کیا تھا دوسری شادی جب کرتا ہے تو اس کی دوسری شادی کے لیے وہی اس کا چچا جس نے اس کی بیٹی کو طلاق دے دیا وہی چچا اس کی دوسری شادی کے لیے اس کی مدد کرتا ہے رشتہ ڈھونڈتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو اس کی شادی میں شریک ہوتا لوگوں کو دعوت میں بیچتا ہے کہ میرے بھتیجے کی شادی ہو رہی ہے آپ لوگ آئیے گا جبکہ اسی بھتیجے نے اس کی بیٹی کا رشتہ توڑ دیا اسے کیا کیا اسے طلاق دے دیا کیا ہمارے ہاں ایسا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگر شادی بھی نہیں ہوئی رشتہ صرف طے ہوا تھا ٹوٹ گیا رشتہ زندگی بھر کے لئے انسان کا دشمن بن جاتا نہ اس کے جنازے میں جائے گا نہ کسی شادی میں جائے گا نہ مرنے میں کرنے میں جائے گا نہ وفات میں جائے گا کسی چیز میں نہیں جائے گا اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو دوری بنا لیتا ہے یہ چیز بالکل غلط ہے میرے بھائی ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اگر جو آپ سے دور بھاگے ان سے آپ اور قریب ہوں یہی اصل سلا رحمی ہے اور اس ایک بڑی سیلا رحمی ہے جو سب سے بڑی اصل رحمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ مجھ سے کہتے بھی کا کہ ہمیشہ توحیدی کی بات کرتے کسی اور موضوع پر بات نہیں کرتے اس لیے کہ توحیدی اصل اور بنیاد ہے تو اس کی بات کیوں نہ ہم کریں آپ نے یہ آیتیں سنی ان آیتوں میں اللہ رب اللہ نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا اپنی بات کرنے کا اور سرک سے دوری کا حکم دیا یہ بنیاد اور اساس اس کا ذکر کیوں نہ کیا جائے ہمیشہ چاہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے ہم کسی کو اچھا لگنے کے لیے خطبہ نہیں دیتے ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں ایک امانہ سمجھ کر کے خطبہ دیتے ہیں ذمہ داری سمجھ کر کے آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے سب سے بڑی سیلا رحمی یہ ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار کوئی شرک کر رہا ہے بدات اور خرافات کر رہا ہے آپ اس کو توہد اور سدنت کی تعلیم دیں یہ مال سے زیادہ بڑا سلا رحمی ہے مال کی سیلا رحمی دنیا کے در ختم ہو جائے گی لیکن یہ سلا رحمی اس کو بھی جنت کے اندر لے جائے گی آپ کو بھی جنت کے اندر لے کر کے جائے گی یہ سب سے بڑی سلا رحمی ہے کیا اس کے ساتھ یہ دین کا سلا رحمی کریں اسے توحید سکھائیں سننا سکھائیں اسے شرک سے روکیں بدات اور خرافات سے روکیں بے نمازی اس کو نماز بنائیں اور اس طریقے سے بے دیندار اس کو دیندار بنائیں دین سے دور اس کو دین کے قریب لے کر کے دین کے ساتھ سیلا رحمی اس کے ساتھ کریں یہ سب سے بڑی سیلا رحمی ہے اگر آپ نے دنیا کا مال اٹھا دیا لیکن خود آپ شرک کرنے والے ہیں جس کو آپ نے دیا خود شرک کرنے والا درگاہوں مزاروں پر قبروں پر جانے والا شرک کرنے والا ہے میرے بھائیو اس کا آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر فائدہ ہو جائے گا آخرت کے اندر فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ خود آپ شرک کرنے والے آپ اس کے ذریعے سے اس کو سب سے بڑی سرارحمی کیجیے کچھ توحید و سنت کی تعلیم دیجیے یہ اس کا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت ہوئے سرارحمی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سر سے اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمارے خاندانوں کے کے اللہ تعالیٰ حفاظ فنائے دین پر توحید پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے امیر بارک اللہ لی اللہ علیہ فرقان ادیم اور نافان حیا کو ملاۃ حکیم انتہا تعالی جواب ان کریم مرکم مرف الرحیم